کاغذریں آغاز... گے میں پڑھ رہا ہوں دیوبندیوں کے ایک فتوے کی کتاب غور سے سنیے تو جواب میں ہے الحمد رب العالمین اور اس کا دیوبندی مفتی ترجمہ کرتے ہیں لکھتے ہیں یعنی سب تعریف اللہ کے لیے جو صاحب ہے سارے جہاں کا تو میں نے تقویت المان میں اللہ صاحب لفظ دیکھا تھا لیکن یہاں یہ دیوبندی مفتی صاحب ترجمہ کر رہے ہیں الحمد رب العالمین کا ترجمہ ہے سب تعریف اللہ کے لیے جو صاحب ہے سارے جہاں کا اس کو اسکین کر دیا ہے خیر میں نے ابھی اس کا ترجمہ کر کے اس پہ ایک لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی تو بھائی آج کا موضوع یہ رہے گا عید میلاد النبی میں ہم خوشی کس طرح دکھائیں اور کیوں دکھائیں ٹھیک ہے بڑا عام فہم سا موضوع ہے جس پہ سب بھائی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں تو ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے کہ ہم عید میلاد النبی کی خوشی کس طبقے جی تو پہلی بات ہم نے چند روز پہلے دیکھی تھی آج ہم دلیل کی بات نہیں کریں گے جی میں مائک فری کرتا ہوں آج ہم دلیل کی بات نہیں کریں گے کہ عید میلاد النبی منانے کی دلیل کیا ہے کیونکہ بے انتہا بے شمار مرتبے ہم نے بار بار ان کو جو ہے ڈسکشن کیا ہے اور وہ جب چاہے تب ہم پیش کر سکتے ہیں آج ہم گفتگو کو یوں آگے بڑھائیں گے کہ ہم کیوں خوشی منائے اور کیسے منائے تو کیسے منائیں پہلے دیکھتے ہیں بھائی اس دن ربی اول کو آپ روزہ رکھے نفل روزہ ہو سکے تو اور اللہ جل جلالہ امن کا شکریہ ادا کہ یا اللہ تو نے اس ہی دن اپنے سب سے محبوب بندے کو اپنے سب سے محبوب نبی کو اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے ہم کو ان کا امتی بنایا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے ہم کو صحیح عقیدے پر رکھا تو اس دن روزہ رکھیں جن کی صحت اجازت دے نفل روزہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں یاد رکھے مسلمانوں کی ہر خوشی عبادت ہے مسلمانوں کی ہر خوشی عبادت کے ساتھ منسلک ہے عید ہے عید کا لفظی معنی خوشی ہوتا ہے تو عید کی نماز جب پڑھتے ہیں خوشی کا دن ہے تو مسلمانوں میں اسلام میں کوئی ایسا دن خوشی کا دن نہیں جس میں اللہ جل جلالہ من لہو کی عبادت نہ کی جائے اب آپ دیکھ لیں عید الفطر کا دن ہے آپ دو رقط نماز پڑھتے ہیں اس میں اللہ کی عبادت ہے آپ نے نئے کپڑے پہنے اس کی دعا پڑھی اس میں اللہ کی جو ہے عبادت ہے آپ جو ہے دعا پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے اور عیدگاہ کی طرف گئے اس میں عبادت ہے آپ نے میٹھی سیویاں بنائی سیویاں بنائی اور اپنے دوست اور اپنے احباب کو بلایا وہ بھی عبادت ہے تو مسلمانوں کی خوشی کا کوئی بھی ایسا دن نہیں جو عبادت سے خالی ہو نکاح بھی عبادت ہے اگر آپ نے یہ نیت کی کہ میں سنت کی نیت سے کر رہا ہوں اور اس سے جو اولاد آپ پیدا ہوں گی وہ دنیا میں اسلام کا کام کریں گی تو آپ کی نکاح جو ہوتا ہے جو اتنی خوشی کا دن ہے وہ بھی عبادت ہے تو پتہ یہ لگا مسلمانوں کی خوشی کا ہر دن جو ہے وہ عبادت سے جڑا ہوا ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اور آپ کو اگر اللہ نے توفیق دی ہے آپ اس دن جو ہے اور کبھی بھی اس دن کی بات نہیں آج ابھی اس وقت آپ نے صدقہ کیا اور نیت یہ کہ یا اللہ سبحانہ و اس کو قبول کر اور اس کا ثباب سرکار دعالم حبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک مبارک مقدس روح کو پہنچا تو یہ یہ عبادت ہے آپ کو خوشی ہوئی آپ کو یاد آ ارے محشر کی وہ تپتی ہوئی دھوپ بخاری شریف کے حدیث کے مفہوم کے مطابق سورج اتنا نیچے ہوگا کہ لوگوں کے کان کے پیچھے سے پسینے تپک رہے ہوں گے نفسی نفسی کا عالم ہوگا باپ بیٹے کو بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا سب اپنی فکر کر رہا ہوگا اس دن ہمارے اور آپ سب کے آقا اور اللہ از کے حبیب بارگاہ الہی میں جائیں گے اور سجدا کریں گے اور دعا مانگیں گے کیا دعا ہوگی کیا دعا ہوگی اللہ میرے امتیوں کو معاف کر دے ہماری شفاعت کی دعا مانگیں گے اور ہم سر سے پاؤں تک گئی یا بات آ گئی آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت آ جائے گی تو کیا کر سکتے ہیں ارے کچھ نہیں تو دار شریف پڑھ لیا جز اللہ ان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پتا یہ لگا اس مہینے میں دروش شریف کی کثرت رکھیں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کوئی آپ کی دلیل کہاں ہے تو آپ کہہ دیں بھائی اس کی دلیل کیا تو یہ تو جنرل ہے نا کتنے حدیث کے مفہوم میں آتا ہے دوسرے حدیث کے مفہوم میں آتا ہے تم اگر ایک مرتبہ دروز شریف پڑھو گے اللہ تمہارے دس گناہوں کو معاف کرے گا اور تم کی کس طرح منائے اب میں کل رات کو ایک تاریخ کی کتاب پڑھ رہا تھا کی عید میلاد النبی اور باقی جو خوشی کے دن ہوتے ہیں اس دن لائٹ وغیرہ جلانا اور جو ہے مسجدوں کو میں اس کے اوپر جو کتاب پڑھ رہا تھا وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں ٹھیک ہے جو دباچے میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں کے دل سے اسلام جاتا تو معلوم ہی نہیں تھا اور جو ہے ان کو جو ہے اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اب آخر آپ ایک انسان کو کیسے بتلائیں گے آپ تو بھائی دس لوگوں کو بلا کے نہیں بتائیں بس... آپ نے اپنے گھر کے آگے لائٹ جلا دی ان کو پتہ لگ گیا آج ان کا جو ہے کوئی خوشی کا دن ہے اب وہ اخبار پڑھے گا تو وہ پڑھے گا کہ آج مسلم جو ہیں مسلمان جو ہیں اپنے اور اس دنیا کے آخری نبی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم ولادت منا رہی ہیں اس کے ذہن میں فوراً آئے گا اچھا بھائی اسی لیے ارے بھائی کوئی بھائی لکھ دو بھائی اگر وائز بریک ہو رہی ہے تو فرما دیں میری سکرین جو ہے رک سی گئی ہے میں کسی کی ٹائپنگ نہیں دیکھ رہا ہوں وائز اوکے ہے جزاک اللہ تو لکھتے ہیں اس زمانے میں لوگوں نے یہ خوشی منانا شروع کی آپ کے گھر میں بچہ ہے چھ سال کا ہے اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی دیکھے گا وہ جب آپ کے گھر میں خوشی کا دن دیکھے گا تو وہ جاننا چاہے گا کہ آخر میرے والد میرے بڑے بھائی صاحب میری امی کیوں خوش ہیں آج آج کیوں غریبوں کو کھانا دیا جا رہا ہے آج کیوں صدقہ زیادہ کیا جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے جو ملفوظ ہیں اس کے شروع میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں نے رمضان شریف میں غور کر لیں جو بھائی تحقیق کرتے ہیں جن کو حوالوں کا شوق رہتا ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے دباچے میں شروع میں صاحب جنہوں نے ترتیب دی ہے لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے پھر رمضان میں مسجدوں کو سجانا شروع کر دیا اور تاکہ لوگوں کو مسلمانوں کو بچوں کو اور جو بڑے بھی ہو گئے ہیں ان میں ایک خوشی آئے ان کو ایک اسلام سے محبت پیدا ہو جینز پہن کر ڈانس نہیں کیا انہوں نے جو ہے کیک نہیں کاٹا یاد رکھیں اسلام میں ہر خوشی کو منانے کا ایک طریقہ ہے تو ہم اس طریقے کو اور اگر کوئی یہ کہ یہ ناجائز خرچہ ہے تو کہیں بھائی آپ کس جائز چیز کی بات کر رہے ہیں اعتراض کرنے والا تو دیوبندی ہوگا یا وہابی ہوگا تو بتائیں دیوبند میں جو مسجد بن رہی ہے وہ سنگ مرمر کی بن رہی ہے بڑی سی کروڑوں کروڑ روپے لگا کے اور جو ہے وہابیوں کی مسجد بن رہی ہے وہ تو انہوں نے یہودیوں کو دے دی ہے اسٹار بکس تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی دکھائیں گے تب ان کو فضول خرچی یاد آتا ہے فضول خرچی اس سے پہلے یاد نہیں آئے گا کیا کیک کاٹنا مناسب نہیں ہے حضرت نہیں بھائی کیک کاٹنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے جو ہے Uh, ان سے جو ہے مشا... مشاویت ہوتی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے آپ صدقہ کریں آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں آپ اچھا کھانا بنائیں اس کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی آ... بارگاہ میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پیش کریں کے لیے بخشیں جس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفاظ العارفین میں لکھا ہے غور کر لیں جو بھائی تحقیق والے ہیں شاہ وز اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب انفاس العارفین میں لکھتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی نے ہر سال ملا ہر سال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک روح کو فاتح دیا کرتے تھے فاتیہ لفظ آیا ہے لیکن ایک سال ان کے پاس کچھ اچھے کھانے کا انتظام نہ ہو پایا تو وہ گڑ اور چنے لے کر انہوں نے فاتحہ کیا اور اس رات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ قبول کیا اور مسکرا کر کچھ کھایا اور کچھ جو ہے اپنے باقی صحابہ اکرام میں تقسیم کیا انفاص العارفین اسکین اس کا انٹرنیٹ پہ موجود ہے تو یہ بہتر طریقہ ہے آپ اچھا کھانا پکائیں اور خود بھی کھائیں غریبوں کو تقسیم کرے لیکن اس کا فاتحہ کر دیں اور اس کا جو ہے خاصم خاص سباب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو جو ہے بخش دیں تو یہ سب ہوئے اپنے گھر کو سجانا جائز ہے اپنے گاڑی کو سجانا جائز ہے لوگ جلوس پر اعتراض کرتے نہیں جلوس نکالنا بھی جائز ہے کیونکہ آپ ہاں اب جو فقہ کے باقی مسائل ہیں کہ اس میں مرد اور عورت ایک ساتھ وہ تو کبھی ہوتا نہیں ہے تو جو ہے چھوٹے بچوں کو جلوس میں نکالنا اور بینر بنانا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی یوم پیدائش ہے وہ بالکل جاتا ہے جن کی نگاہیں کمزور ہوتی ہیں جو سوچتے نہیں ہیں وہ ان پر اعتراض کرتے ہیں یہ سب دنیا وہاں ڈینمارک مر لوگ کارٹون مناتے ہیں ٹھیک ہے تب ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے یہاں ان کے علماء نے لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب ایسا ہے جیسے پاگل مجنون سریح کے علم کے برابر ہے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن آپ نے اگر جلوس نکالا بینر بنایا اور لوگوں کو اس دنیا کو بتایا کہ ہم امت محمدیہ ہیں اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش آج ہی کے دن ہوئی تھی اس پہ ان کو اعتراض ہے تو ان کے اعتراض پر مت جائیے اس دن تقسیم کیجئے اچھے کام کیجئے سب سے بہترین جو تبلیغ کا طریقہ ہے اپنا اخلاق پیش کیجئے آپ اگر جلوس بنا کے جا رہے ہیں تو بیچ روڈ سے نہ جائیں آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو کونوں, سے, کونوں میں جائیں بچوں کو ایک قطار میں رکھیں بڑے جو ہیں ریسپانسبل لوگ وہ آگے پیچھے رہیں آپ کی وجہ سے جو لوگ باہر نکلے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو آپ جو بینر لے کر جا رہے ہیں اس سے ٹریفک میں پریشانی نہ ہو بجلی کے تاروں کو نہ کریں ایک ایسا صلیقہ کریں کہ بھائی آپ نے ماشاءاللہ اچھے کپڑے پہنے امامہ شریف باندہ اور جا رہے ہیں اور آپ جو ہے اب سمیت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں لیکن آپ جو ہے بھگڑ مچا رہے ہیں آپ ٹریفک کو روک رہے ہیں تو آپ پھر ایک اپنا ایک غلط رخ پیش کر رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ سب کام اور اس پہ اعتراض کرنے والے کل سے رہیں گے آپ صحیح طریقے سے جائیں اگر اللہ نے آپ کو امداد دی ہے تو جیسا ہر سال یہاں پر کچھ حضرات کرتے ہیں اس شہر میں چھوٹے چھوٹے پیمفلٹ بنائیے نیت کیجئے اللہ میں اس کو جو ہے صدقے میں اس کو قبول کر اور اس پیمفلٹ میں جو ہے بتائیے ایسے جو میں نے باقی دیجیے لوگوں کی دکان میں شپکا دیجیے تاکہ کوئی بہادی اعتراض کرے تو پڑھے ارے شاہی میرا مناتے تھے کوئی جو پڑھے اس کو بتائیے جو ہے بارہ ربیوں کے ہے پیدائش ہوئی تھی اور ان کے والد کا نام ابشا والدہ کا نام بتائیے اس میں چھوٹی باتیں لکھ کر فکر بنوائیے چھوٹے چھوٹے دقت کرے جن کو ایسے لوگوں میں تقسیم نہ کریں جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے ماشاء اللہ ہزار سیکر بنوائے اور اس کو جا کر ایسی جگہوں پر تقسیم کر رہے ہیں جہاں لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا ہے کیا فائدہ ہے محمد اور رسول بھی دوستی جیسے دکانوں میں لگوا دیں ٹھیک ہے تاکہ اب دکان میں لگا ہے جو دکان والا ہی ہو دیدار جو ہیں وہ تو دیوبندی آئے جو آئے جو آئے جو آئے جی تو اس طرح کا جو ہے کیسے منانا ہے شاء اللہ فلیم نبی پہ اعتراض منانا دیا جب یہ پینشن پچھلے دو سال لگاتار, لگاتار دو سال یہ پینشن پائے انویٹو آئیڈیا جسے کہتے ہیں کہ نئی نئی ترکیب اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ کام ہو رہا ہے اور مین ہے ملاد اللہ مقصد ماشاءاللہ اللہ خدا خوش ہوتے ہی اور جو دن دن ہوتے ایکٹنگ کریں بات کو لکھیں جو خوش نہیں ہوتے ہیں جن کے دل میں محبت نہیں آتی ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں آپ ایکٹنگ تو کریں میرے شیخ فرماتے ہیں جو اصل کی نقل کرے گا وہ بھی اصل ہو جائے گا اگر آپ اصل کی نقل کر رہے ہیں کسی اچھے شخص کی صحیح لوگوں کی ان کی ایکٹنگ اتار رہے ہیں ان کے راستے پر چل رہے ہیں تو اللہ اس کو قبول کرے گا اور آپ کو بھی اور ہم کو بھی بنا دے گا اگر آپ نے نقلیوں کی جو بیوقوف ہیں بدبخت ہیں ان کی نقل کرنی شروع کی تو آپ کہاں سے اچھے بنیں گے بھائی پھر کوا بیروانی کھائیں گے پھر تو وہی ہے کوا بیروانی کھائیں گے بھائی آپ تو اگر خوشی نہیں ہوتی ہے تو بھائی آپ ٹھیک ہے اس دن اپنے بچے کو بتلائیں کہ بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہم ہر محفل میں جو ہے ہر وقت سال کی تین سو پینسٹھ دن جو ہے اس کو جا کے جو ہے جاری رکھیں بتلا دیں آپ نے بچوں کے ان کے والد کا نام یہ تھا ان کی والدہ کا نام یہ تھا سکسٹی تھری ایئرس جو ہے وہ اس دنیا میں اپنی ظاہری زندگی میں رہے اور وہ انہوں نے ہجرت کی اتنے عمر میں اور وہ مکہ سے مدینہ گئے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں ان کو اور کس طرح لوگوں نے جو ہے ان کے اوپر جب پتھر مارا اور ان کو لہو لہان کر دیا تو جبرئیل علی سلاۃ وسلام آئے اور کہ محبوب اللہ سبحان کہتا ہے ان کو سونا بنا دیں انہوں نے کہا نہیں جبرئی میری اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جن لوگوں نے مجھ کو پتھر مارا ہے ان کی نسلیں جو ہے آنے والے بچے اولاد جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں اللہ اکبر اس طرح آپ نے بچوں کو بتائیں دوسری بات ہم سب معاشرے میں رہتے ہیں آج جو پاکستان میں ہوا وہ کل اخبار میں آئے گا اور سب کے ذہن میں وہ بات گھوم رہی ہوگی شری لنکا کے کرکٹر آئے تھے ان کے اوپر کچھ دہشت گردوں نے حملہ کر دیا تو ہم سب آپ سب ہم سب مل کر اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ خلاف ہے یہ اسلام کے خلاف ہے اور جس نے بھی یہ کیا ہے اس نے اسلام کے قانون کے مطابق نہیں کیا ہے, ہے کہ کی نہیں بھائی اگر کل کو سنی مسلم شراب پینے لگے تو یہ سنی مسلم آپ یہ تھوڑی کریں گے کہ اسلام میں شراب پینا جائز ہے کل کو اگر سنی مسلم گیمبلنگ کرنے لگے تو تھوڑی ہے کہ بھائی اسلام میں گیمبلنگ جائز ہے تو یاد رکھیں جس نے بھی یہ کیا ہے اس نے اپنے من مرضی سے اسلام کا غرق غلط رخ پیش کیا ہے اور ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں ہم کر کیا سکتے ہیں ایک کام جو ہم سب کر سکتے ہیں چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہوں اللہ سبحانہ و تعالی سے امن کی عافیت کی دعا مانگے نماز میں ہر پانچ وقت کہ اللہ مسلمانوں کو مدارس کو مساجد کو خانقاہوں کو اور ہمارے علماء کرام کی حفاظت کرے اس دعا کو ضرور مانگے بھائی دعا مانگنے میں بھی ہم کو سواب ہے اور رو رو کر اللہ سے دعا مانگے نہیں رونا آئے تو رونے کی ایکٹنگ کریں انشاءاللہ رونا آئے گا آنسو نکلیں گے اور جو ہے اکیلے میں سب کے سامنے نہیں کیونکہ ریا بہت بڑی جو ہے بیماری ہے تو اللہ سے جو ہے اکیلے میں جو ہے دعا مانگے اور دعا کریں کہ اللہ جہاں مسلمان رہ رہے ہیں ان سب کی حفاظت کریں اور جو مسلمانوں کے ساتھ جو غیر مسلم رہ رہے ہیں اللہ ان کو بھی مسلمانوں کے صدقے میں جو ہے حفاظت کرے حدیث شریف کے مفہوم میں آتا ہے کہ اگر تم میں ایسے لوگ نہ ہو جو اللہ کے گھر کو آباد کرے یعنی مسجدوں میں جائیں ایسے لوگ بچے نہ ہوں دودھ پیتے چھوٹے بچے نہ ہوں یا گھاس چرنے والے جانور نہ ہوں تو اللہ تم پر عذاب نازل کرے یعنی ان لوگوں کی وجہ سے اللہ سبحان تعالیٰ جو ہے عذاب کو نہیں نازل کرتا تو جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں تبلیغ کا کام کریں اور یاد رکھیں بہترین طریقہ جو ہے تبلیغ کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق پیش کریں جس کو کہتے ہیں اپنا کردار تصول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دعوت دی تبت ادا کا اگر آپ شان نزول پڑھیں اپنے گھر کھانے کے لیے بلایا اور کہا اے لوگوں میں تمہارے بیچ چالیس سال کی لگ بھگ رہا ہوں کیا تم نے کبھی مجھ کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا لوگوں نے کہا نہیں بولا کبھی کیا میں نے تم کو دھوکہ دیا پریشان کیا نہیں تو آپ تو سچے ہیں سادک ہیں تو کہا اگر میں تم کو یہ کہوں کی سامنے جو پہاڑی ہے اس کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے ایک لشکر ہے وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے تو تم کیا مجھ کو یقین کرو گے کہا ہاں تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہم یقین کریں گے تو بولا میں تم کو پھر کہتا ہوں اس بات کو مانو کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں تو پتا یہ لگا یہاں پر بڑی حکمت ہے کہ آپ جب خود اچھے نہیں ہیں تو آپ کیسے کسی کو تبلیغ کریں گے کیسے کسی کو سمجھائیں گے اس بات کو سمجھ لیں پہلے اپنا کردار جس کو کہتے ہیں اپنا اخلاق بالکل سالڈ بنائیں کسی کو غلط بات نہ اور جو ہے اپنے گھر سے شروع کریں آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جب اسکول سے آئے تو گھر میں السلام علیکم و رحمت اللہ کہہ کر داخل ہو تو آپ اس کو بار بار سمجھائے وہ نہیں مانے گا بھول جائے لیکن آپ نے اس کو معمول بنا لیا کہ بھائی میں گھر میں جب داخل ہوں یا نکلوں تو میں سلام کر کے آؤں جاؤں تو بچہ سوچے گا ہاں بھائی والد صاحب ابو کرتے ہیں خیر بات ہو رہی تھی ہم سب کے آکا اور اللہ سبحان و تعالی کے حبیب ان کی محبت کی بات ہو رہی تھی کہ ان کو یہ بلندی کس نے دی یہ سوچنے کی بات ہے معذ اللہ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ علماء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس مرتبے پر پہنچایا جیسے کچھ گستاخ رسول کہتے ہیں کہ ارے بھائی کچھ لوگوں نے رسول کے مقام کو بہت اوپر اٹھایا ہے لا حال ولا قوت اللہ بلّا ارے بھائی بھول گئے سنن ترمزی کی اس حدیث کو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے بیچ میں تھے یہ میرا اور آپ نے ہم اس کو نہیں یہ خود کس نے یہ خود سرکار دو علم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول ہے تو کس نے ان کو اس وقت بھی نبی بنایا سوچئے اس بات کو یہاں ٹھہر جائیے اور سوچئے کس نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہم تو بھائی وہابی نہیں ہیں کہ بھائی چیزیں اپنے آپ ہو جاتی ہیں ہم تو مانتے ہیں ہر چیز کے پیچھے اللہ جل جلالہ امانم الح کی طاقت کی قدرت ہے تو کس نے ان کو یہ مقام دیا کہ تم اس وقت بھی نمام جسم اور روح کے بیچ میں تھے سنند ترمی کی حدیث ہے اور پھر کس نے قرآن میں ورفانا اعلی ذکرک کہا کس نے اور پھر کس نے ان کے مقام کو بلند کیا اور پھر کس نے یہ کیا کہ جب تک آپ اللہ کی وحدانیت کو ہزار بار تکرار کرتے رہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں جب تک آپ محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے تو یہ قواعد یا قانون کس نے بنائے کیا میں نے آپ نے نہیں بھائی یہ اللہ جل جلالہ منمالہ کا بھیجا ہوا قانون ہے اور تو اور جب آپ اور ہم مر جائیں گے اور مٹ, ہم قبر میں جائیں گے وہاں بھی رد بندی مٹی میں مل جائیں گے ہم قبر میں جب جائیں گے وہاں پر کس کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا دکھایا جائے گا نا پوچھا گا اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو تو یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو کس نے دیا سوچنے کی بات یہ ہے تو پتا یہ لگا اللہ سبحان و تعالی اپنے حبیب سے اتنا پیار کرتا ہے کہ میراج کی رات کو باقی سبھی نبی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو امام الانبیاء کس نے بنایا اللہ و تعالی نے اور قیامت کے روز جب سبھی نبی پریشان ہوں گے کسی میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سزا کرے اور دعا مانگے تو کس کو نے کس کو اللہ سبحان و تعالیٰ نے وہ بلند مقام دیا ہے کس کو اپنے حبیب کو تو پتا یہ لگا کہ یہ جو بلند مقام ہے یہ کتابوں میں اپنے آپ نہیں آ گئے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کسی عالم نے یا کسی صحابی نے نہیں اس بات کو سمجھ لیں تو بھائی ایسے جن کو جن کے اوپر اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ سلامتی بیچتا ہے, ہے کہ نہیں بھائی سورہ ال کی آیت نمبر چونتیس کتنے بار پڑھتے ہیں ہم لوگ کہ کس نے وہ کیا اور کس کے لیے حکم آیا ایک صحابہ وہ ہے تو پتہ یہ لگا کہ اس بات کو سمجھ لیں اور بتائیں کہ ہماری محبت ان سے ہے اور محبت یہ ہے ان کی بات کو مانیں یاد رکھیں ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں اور ان کا ذکر ہمیشہ کریں یہ بھی محبت ہے ورگرنہ تو اشرف علی تھانوی کا ایک مشہور واقعہ آپ کو یاد ہے ان سے کسی نے کہا کہ بھائی یہاں پر لوگ بڑے اکٹھا ہوئے ہیں آپ کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں کچھ کہہ دیں سنیے بڑا مزےدار واقعہ ہے تو کہا ارے بھائی میں کیا کہوں مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کیونکہ بھائی کسی محفل میں تو بیان کرتے نہیں تھے کسی نے ایک محفل میں کہا یہاں سنیوں کی بھیڑ زیادہ ہے اس علاقے میں آپ کو رسول اللہ کی محبت کی بات کرنی پڑے گی کہا رہے بھائی مجھے تو معلوم ہی نہیں کیا بولوں اس موضوع پر تو بھائی ایسے نہ ہوں رسول اللہ کی محبت کے بیان میں تو ایسا ہے کہ دنیا انٹرنیٹ کے آپ کتابیں لکھتے ہیں لوگوں نے اتنی کتابیں لکھ دی قصید لکھ دیے بات ہوتی رہے گی اور جو ہے وہ ہے کہ بڑا اچھا شعر ہے بادس خدا بندہ تو ہی قصہ مختصر تو بھائی ان کا ذکر بلند کریں ان کو اپنے گھر میں ان کی شخصیت کو بتلائیں لوگوں کو اب دیکھیے ترمیزی شریف ہے نا اس کی آخری باپ کو دیکھ لیں آخری جو ایک الگ سے کتاب بھی آتا ہے شمال ترمیزی جو ہے الگ سے بھی آتی ہے کتاب انگلش میں بھی آن لائن ہے اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے تینوں لینگویج میں آن لائن ہے رسول اللہ کیسے کھاتے تھے کیسے پیتے تھے کتنی انگوٹھیاں تھیں ان کی, کیسے چلا کرتے تھے ان کے بال مبارک کیسے تھے ان کے ہوٹ مبارک کیسے تھے ان کی آنکھ مبارک کیسی تھی سب کا بڑا اچھا تکس, وہ جو ہے ڈسکرپشن ہے یہ امام ترمیدی نے کر دیا نا بھائی تو ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں اور جو ان سے محبت کرتا ہے ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم نہ صرف ان کی باتیں کرتے ہیں نہ صرف ان کے چرچوں ہوئے راستے کو بھی اپناتے ہیں ان کا بتلایا ہوا راستہ امن کا ہے محبت کا ہے اور اگر کسی نے آپ کو پریشان کیا تو انہوں نے ہی ہم کو سکھایا ہے کہ اس کا جواب بھی دو انہوں نے یہ بھی سکھایا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو حق کو لیا آپ کی بیوی ماں بہن کی جو ہے آبرو پر کسی نے ہاتھ ڈالا آپ کی زمین پر قبضہ کیا تو اس کو جواب دینا بھی انہوں نے ہی سکھایا ہے لیکن اپنی طبیعت میں ہم محبت رکھیں جہاں تک ہو سکے لوگوں کو اپنے اخلاق سے جو ہے ہم اپنی طرف رجوع کریں اللہ محمد محمد رضوان بھائی کے لیے میں وبرکاتہ